الحمد للہ نے فرمایا ہے یا من ایمان والو تم پہ روزہ فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا مقصد ہے کہ تم ڈر جاؤ بچ جاؤ رمضان کا سارا مہینہ تقریبا ہم گزار چکے ہیں ایک دن باقی ہے علم خلقیات کے حساب کے مطابق اب سے تقریباً ایک گھنٹہ اور اکتالیس منٹ بعد چاند پیدا ہو جائے گا اور کل سورج غروب ہونے تک چاند اور سورج کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں چاند کی رویت ممکن ہے بہرحال یہ تو حساب کتاب ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے بس حساب کتاب وہ سارے گھرے کے گھرے رہ جاتے ہیں اور معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے ایک دن نہیں تو زیادہ سے زیادہ دو دن باقی سارے ایام ہم گزار سمدان کا مقصد تھا تخوا پرہیز اللہ سے ڈرنا لیکن رمدان کو ہم نے روٹین ورک بنا کے گزارا ہے یہ حقیقت ہے اب اس میں سے کیا کیا باتیں آپ سے کہوں اور کیا کیا نہ کہوں کس کو اپناؤں تو کس کو نظر انداز کروں ایک ہی سخ میں نظر آتی ہے تمنائے چاند بہت کچھ کہنے کو جی کرتا ہے اور بہت سے موضوعات دست بستا ہے کہ دامانے باب سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انواں میرے لیے عجب معاملہ ہے ایک طویب اور ڈاکٹر حکیم اس کا کام ہوتا ہے کہ مریض کی نبض پکڑے اس کا چیک اپ کرے کچھ ٹیسٹ رپورٹ اس کے سامنے آئیں ان کو سامنے رکھ کے پھر وہ اس کے مطابق دوا تجویز کرے اور شفاہ دینا اللہ تعالی کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے شفا دے جسے چاہے ایسے ہی ایک دائی کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں موجود حالات پہ نظر رکھے اور جو بیماری پائی جاتی ہے اس کا علاج کرے ہمارے ہاں لوگ ادھر ادھر کی باتیں سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں اہل حدیثوں کی مسجد میں بریلوی اور دیو بندیوں کے خلاف تقریر ہو نوجوان سب کا اش اش کار کیا مولوی صاحب نے کمال کا چڑی دیوبندیوں کی مسجد میں بھابھیوں پر اگڑا لگے بڑے راضی ہوتے اوور آل ہمارے معاشرے میں یہی کہتی ہے میرے اندر جو خرابی ہے اگر کسی نے مجھے وہ بتائی مولوی ساپ دی ایسی کیسی اور کوئی گال نہیں لمبی کرنا یہ ہماری کیفیت ہے ہم دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتے ہیں اپنی آنکھ کا شفیر نظر نہیں آتا دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنی نہیں کرنا چاہتے اور اپنی حالت یہ ہے کہ تن ہما دار دار شمبا پوجا پجانے ہم جسم سارا ہی زخموں سے چھنی ہے کہاں کہاں مرم پٹی گئے اور ایک دوسرے نے کہا تھا کہ سارا جسم ہے زخموں سے چور درد بے چارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے اب یہ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ یہ ایک تربیتی مہینہ ہے عقیدے کی عمل کی اصلاح کرنے کے لیے ہم دیکھیں ہم نے اس مہینے میں کس قدر اپنی اصلاح کی ہے کہاں تک پہنچے ہماری منزل کیا تھی اور ہم نے مسافت کتنی طے کی ہے ہم اپنے سے پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھتے ہیں کہ دی ہاں اس سے میں دو قدم چار قدم آگے بڑھ گیا ہوں میں نے بڑا مارکا مار لیا لیکن سوال یہ ہے منزل پہ تو میں بھی نہیں پہنچا جو حدف تھا اسے تو میں نے بھی حاصل نہیں کیا اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو مجھ سے جو چاہیے تھا کیا میں وہاں تک پہنچ سکا ہوں اور پھر کمال کہ مجھے اس پہ کچھ دکھ نہیں ہے کچھ افسوس نہیں میری جیب سے سو پچاس کا نوٹ گر جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں لیکن اسلام کی عمارت گر جائے امام کی بنیادیں ڈہ جائیں میری نیتوں کو میرے اپنے اعمال تباہ و برباد کرتے چلے جائیں مجھے کوئی احساس ہی نہیں کوئی پرواہ نہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں دور دور تک ایسا کوئی نشان نظر نہیں آتا جہاں میں نے رب کی نافرمانی سے یوں کرن لینا ہے کیونکہ ہم تو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں بس عید کا چاند نظر آئے ہمارے گاؤں کی بیلیاں کھلے پھر کھل کھیلیں وہ سارے کام جو رمضان میں برائیوں والے اللہ کی نافرمانی والے کرنے سے رکے رہے وہ ساری کسر نکل جائے گی ایک رات میں قرآن ہم نے سارا سنا حافظ صاحب نے الفلا مین سے لے کے ون ناس تک سارا قرآن سنا دیا لیکن قرآن کی کوئی ایک آئت مجھ پہ اثر کر سکی ہے لا سکون کلینہ کالو سمیتنا اسمرم ان لوگوں کی طرح ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں حالانکہ وہ سنتے نہیں بکم اللہ کے ہاں وہ بدترین جانور ہیں جو گنگے بہرے ہیں لا آ سوچتے نہیں سمجھتے نہیں عقل نہیں رہتے میں نے کہاں تک سمجھا دین کو کہاں تک اپنایا اپنی زندگی میں اللہ کے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکامات رمضانوں پہ رمضان گزارتا جا رہا ہوں ترابیاں ہر سال پڑھتا ہوں قرآن ہر سال سنتا ہوں لیکن میری عمر کے تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال بیٹے میں پیچھے کی جانب نظر دوڑا کے دیکھوں میں نے اپنی ساری پچھلی زندگی وہ کس انداز میں گزاری اور اس وقت میری جو کیفیت اور حالت ہے کیا میرا اللہ میری اس حالت پہ راضی ہے کیا میں ایسا ہوں کہ اب اس حال میں اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے تو میں آنکھ اٹھا دیکھ سکوں گا ہم نے رخصت کیا اسلام کو اپنے چہروں سے اپنے سر سے اپنے لباس سے اپنے گھروں سے اپنے کاروبار سے نکال باہر کیا ہیں ہم مسلمان قرآن پر ہمارا ایمان ہے قرآن ہم سنتے ہیں اس کو مانتے ہیں مقدس کتاب سمجھتے ہیں چونتے چاٹتے سنبھال کے رکھتے ہیں تاکہ سارا سال اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا دے پھر رمضان میں اس کو نکالیں گے پڑھنے کے اللہ بہت عجب حالت اور کیفیت آج ہماری بنی ہوئی ہے قرآن کے ساڑھے آٹھ پارے جہاد کے وہ ہم نے سنے لیکن میری بلا سے کشمیر میں ظلم ہو انڈیا میں ظلم ہو شام جلتا رہے عراق میں قتل و غارت ہوتی رہے مسلمان پستے رہے پیستے رہے مجھے کیا میری دکان چلنی چاہیے میرا کاروبار چلنا چاہیے فیکٹری میری چلنی چاہیے اور میرے گھر کا چولا جلے بس اور پھر چلو امن اس میدان میں جس کام کے لیے اللہ نے قرآن میں ساڑھے آٹھ پارے تقریباً نازل کیے خود نہیں تو جو اس میدان میں کھڑے ہیں ان کی تاندے تھے ریبات مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت اللہ سبحانہ خانہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن کا ایک رات کا رواج مسلمانوں کی سرحد پر پہرا دینا اور حفاظت کرنا لہلا القدر کی عبادت سے افضل ہے وہ لوگ جو آپ کی سرحدوں پہ کھڑے پوری دنیا کے کافروں کی دلچائی ہوئی نظروں سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں ہم سیاسی فرقہ واریت کا شکار ہو کے اپنی اپنی پارٹی کو اونچا کرنے کے لیے یہ جو گنڈا گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے اس جیسے نعرے ایک مذہبی فرقہ واریت ہوتی ہے ایک سیاسی فرقہ واریت بھی ہوتی ہے یہ سیاسی فرقہ واریت ہے وہ لوگ جن کی ایک ایک رات لے گا قدر سے افضل ہے وہ لوگ جو پوری دنیا میں جہاد فی سبیر اللہ کے پشتیبان ہیں وہ لوگ کہ ہر نیم کی حفاظت جن کے برگوتے پہ ہے وہ لوگ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پہ کہیں کوئی ستم ہو ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو کی طرف اب ان کے خلاف پراپے گندے مطلب اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہوئے کوئی دیکھتے نہیں کوئی سوچتے نہیں خود کرتے نہیں خود ٹھنڈے کمروں میں نرم بستروں پر امن سکون کی زندگی گزارنے والے اور جو سردی کی چٹرتی راتوں میں اور گرمیوں کی تبدیلی دھوپ میں صحرائی بارڈر پر کھڑے تنہیں امن فراہم کر رہے ہیں ساری قوم کا ذہن بنایا جا رہا ہے مختلف انداز سے اور طریقہ کار سے ان کے خلاف زیروکو سینا میں ہی جہاد فی شبید اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی قرار دیا ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دنیا میں کہیں پر بھی جہاد فی سبیل اللہ اگر ہو رہا ہے صحیح معنوں میں یہ فساد نہ ہو خارجیوں والا تقسیریوں والا جہاد ہو واقع مقصود اسلام کی سربلندی ہو مسلمانوں کی مناسب ہو جہار اس کے پیچھے آپ کی فوج کا ہاتھ نظر آئے گا پوری دنیا پیٹتی ہے شور مچاتی ہے جھڈورا پیٹتی ہے پروپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ سارا یہ پاکستانی بیٹھے کر رہے ہیں پوری دنیا کو شیلٹر اسلام کو دیا ہے تو انہوں نے دیا ہوا ہے ہم نہیں مانتے کیوں میرا اپنا ایک سیاسی فرقہ ہے میں نے اس کی عینق سے سارا کچھ دیکھنا ہے کہتے ہیں کہ سات سو مرتبہ پرانے مجید میں نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے میں نے تو نہیں گنا بہرحال کہتے ہیں چلو سات سو نہ تین سو مرتبہ تو ہوگا ہی نا وہ سارا سال صرف رمضان میں نہیں سارا سال پڑھنے کا حکم ہے اور پورے رمضان میں میں نے سارا قرآن سنا بار بار حکم سنا نماز کا میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں میرے گھر کی عورتیں بچے میرے ماتحک لوگ کبھی ان کو آدھی زبان سے نماز کے لیے کہا ہے حاجی صاحب سیکٹری سے اٹھ کے آفر سے نکل کے مسجد میں نماز بازماز ادا کرنے آ جاتے ہیں ملازموں کو کوئی چھٹی نہیں دادا جان صبح صبح نکلتے ہیں تحج کی ادان دینے کے لیے گھر کے باہر سے کنڈی لگا کے تالا لگا کے آتے ہیں تاکہ کوئی اور میرے پیچھے نہ آ جائے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ اہل کو بھی بچاؤ پر تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے کتنا ہے آزمائش ہے آزمائش کیسے ہے یہ اللہ کی امانت ہے مال بھی اللہ کا عطا کرتا ہے اولاد بھی اللہ کی عطا کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس بارے میں کیا کرتے ہو کیا سکھا رہے ہو ہاروڈ ایکسفورڈ کا نصاب وہ سلیبس سارا پڑھایا کیوں یہ کچھ دنیا کمانے والا بن جائے لیکن آخرت کمانے کے لیے اس کی کیا تربیت کی ہے یہ اللہ نے پوچھنا ہے سوال کرنا ہے اور نتیجہ کیا ہے ججی صاحب کی داڑھی دادا جی کی پوری بیٹے کی فرنچ کٹ اور پوتے کی سرے سے گائے چٹ کلیم کیوں تربیت یہ ایسی ہے اسلام اور دین وہ سکھایا ہی نہیں اور پھر جو مسجد میں آ جاتے ہیں رمضان میں اپنے اندر بہتری لانا اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا یہ مطلوب شریعت ہے لیکن ہم بیک گیئر لگا دیتے ہیں بیک گیئر رمضان میں یو ٹرن لیتے ہیں نیکیوں سے ہاں ایسا ہی ہے اہم سننا اگر جمع اہر الحدیث کا شعار ہے ترا امتیاز ہے کہ دنیا میں اگر کہیں نماز کے وقت صفے درست ہوتی ہیں سیدھی ہوتی ہیں تو کہاں اہل حدیث کی مساجد صف بندی کا اہتمام صرف اہل حدیث کی مساجد میں کیا جاتا ہے لیکن رمضان آتا ہے ترابی کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو صف بندی کدھر ہوتی ہے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں بلا رو ہو کے بیٹھے بیٹھے یکدم سٹینڈ اپ اور اللہ اکبر کوئی پتہ نہیں پیچھے سخ جڑی ہے ٹوٹی ہے کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا کبھی اکیلے ہی اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو جائے ادھر گئی سکھ بندیاں رختوں پہ رکھتے ٹھا رکھتے پڑتے چلے جانا یہ کیا طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز سے سلام پھیرتے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے تین مرتبہ فر اللہ کہتے اللہ السلام سلام کا سلام تبارک یاد والاکرام یہ کلمات کہتے پھر مقتدیوں کی طرف رخ کرتے نماز کے لیے کھڑے ہوتے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے پہلے صفے سیدھی کرواتے اور جب آپ سفیں سیدھی کرنے کا طریقہ ان کو اچھی طرح سے سمجھا چکے ایک آدمی کا سینا سب سے باہر کو نکلا ہوا دیکھا ولہ تو اللہ کی کسم تم سفوں کو ضرور سیدھا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں دل نہیں جڑتے کیوں اس لیے کہ سفے نہیں جڑتی صفوں کے جڑنے سے دل جڑتے ہیں اور اگر سفید درست نہ ہوں تو دلوں میں اختلاف اور تشدد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے یخالفن اللہ بین وجوہ ایک روایت میں رہتا ہوں اللہ خالح بہین کنو ہی کن اللہ کن تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے رمضان سارا شراویوں میں قرآن قرآن پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار اور باقی سارا سال فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے جہری کی رات ہوتی ہے کتنا اطمینان سکون ٹھہر ٹھہر کے نبی کے طریقے کے مطابق ہر ہر آیت پہ وقف الفاظ کو لمبا پھینچنا پورا پورا حق دینا لیکن ترازی کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو چل بھاگ دوڑ لگاؤ اب نت ختم ہو گئی ہے پھر قیام چونکہ لمبا ہو جاتا ہے زیادہ کلاوت کی, کی وجہ سے رکو چھوٹا سا سیدا چھوٹا سا مختصر سے مختصر ترین آپسا پریشر ہوتا ہے دباؤ ہوتا ہے پیچھے مقتدیوں کی طرف سے چھیتی چھتی جماعت کرایا جانے سے پیچھے کوئی نہیں یہ رہنا سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے زیادہ لمبی کر دیتے ہو کون کھڑا ہوگا کریم اللہ وسلم کے بارے میں آپ قیام کرتے تھے آپ کے پاس سوج جاتے تھے وہ ایک ایک رقت میں سورت بقرہ پھر سورت النساء پھر سورت آل عمران ایک رکت میں یہ تین تین صورتیں اس کی پڑھا کرتے ہیں ایسے ہی کون سوچتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے داری رضی اللہ تعالی عنہما کو مقرر کیا تھا امامت کروانے کے لیے کار سو سو ایسے ایک ایک رگت میں قاری تلاوت کیا کرتا تھا بخنا نہ کبھی تو اللہ ترقیام اتنا لمبا قیام ہوتا ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ہم لاٹھیوں کا سہارا لے لیا کرتے تھے کھڑے ہونے کے اب تو تھوڑی دیر کات لتی ہو پھٹ بیٹھ جائیں گے نیچے وہ بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ قیام کا ثواب لینا ہے کھڑے نہیں ہوا جا رہا لاٹھیوں کا سہارا لے کے کھڑے ہو جاتا ماں فن فوجری جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے سو سو آئےت ایک ایک رتب میں آٹھ ربتوں میں آٹھ سو آیتیں تلاوت کی جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہتے ہیں ماں فننا نن ساری خوب اللہ فی ہم جب نماز پڑھ کے ترابی کی فارغ ہوتے تھے فجر ہونے والی ہوتی یہ تھا وہ قیام سیدہ عائشہ صدیقہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی کہا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اللہ پچھلے سارے گنا اللہ نے مواف کر دیے ہیں پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں فرماتے ہیں افالا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ سارے امٹا دیے معاف کر دیے تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یہ اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ ہے طویل قیام لمبی لمبی رکھتے پوچھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں فرمایا چار رکھتے پڑھتے تھے اتنی لمبی اور اتنی خوبصورت پڑھتے تھے فلاس سال قسم ہینا تو یہ نہ پوچھ کے وہ کتنی لمبی ہوتی اور کتنی اچھی اور عمدہ کر کے پڑا کرتے ہاں اگر قیام لمبا ہو جائے رکوع سیدہ مختصر ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب سیدے میں پہنچ جاتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ حافظ اکثر نوجوان ہوتے ہیں ان کے گوڑے گٹے قائم ہوتے ہیں کمرے سیدھی ہوتی ہیں بے چارے بوڑھے جن سے آہستہ آہستہ جھکا جاتا ہے تیری کے ساتھ نہیں جھکا جاتا وہ ابھی سیدے میں سارے ہی رکھتے ہیں ایک مرتبہ سبحان رضی اللہ کہا ہوتا ہے امام صاحب اللہ اکبر کہہ دیتے ایک رکم پڑھ کے دوسری کے لیے اٹھتے ہیں ایسے جنک مار کے کھڑے ہوتے ہیں مختلف ابھی سیدھا ہو کے ہاتھ ہی باندھتا ہے تو امام صاحب ولی آمین پہ پہنچے ناکامی مسائ کارواں جاتا رہا کتابوں سنت پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارا ترہ امتیاز تھا وہ یہ الہی کی پابندی یہ ہمیں باقی سارے لوگوں سے ممتاز کرتی تھی آج ہم نے ابھی اپنی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کو اپنا شعار بنا لیا ہے جیسے اہل رائے نے کیا آج کے کی اہل حدیث پیسے کرتے چلے گا لمحہ فکریہ ہے سوچیں کہ ہم کرنے کیا چلے تھے اور کر کیا رہے ہیں ہم پہ کسی بات کا کسی نصیحت کا قرآن کی کسی آیت کا نبی کی کسی حدیث کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا ہم کی نصیحت کی درس کی جلسے کی جمعے کی بجلسوں میں آتے ہیں اور جھولی جھاڑ کے خالی ویسے واپس چلے جاتے ہیں اللہ پرماتے انت دکھ رہا نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے میں نصیحت سنتا ہوں لیکن نصیحت سننے کے باوجود اپنے آپ کو بدلنے کا عزم میرے اندر پیدا نہیں ہوتا کیا معنی ہے اس کا مومنوں کو تو نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے میں کہوں گا فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر فلاں منافق فلاں منافق فلاں منا بھئی اور میں کیا ہوں کوئی پتا نہیں وہ لوگ صحابہ کرام اپنی قلبی کیفیت میں ذرا سی کمی پاتے تو پکار اٹھتے نا فکا حنزلہ حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کرنے لگے اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے کیوں بھائی کیا ہوا آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو جو کیفیت اس وقت ہمارے دل کی ہوتی ہے یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد یہ کیفیت نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شریف واضح ایمان ہے ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے اگر تم جس طرح میرے پاس ہوتے ہو نصیحت کی ذکر کی مجلس میں ویسے ہی کیفیت تمہاری بعد میں بھی رہے کو بول والا ہے کہ اس تم سے مسافاہ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی ہمیں دوسروں کے ایمان کی فکر خود سے چھوٹا سا گھر پانچ دس افراد پر مشتمل وہ نہیں سنبھالا جاتا اور چلے اٹھے تنقید کرنے حکمرانوں پہ یہ ہماری حالت ہے اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھنا دوسروں کے کیڑے نکالنے خود سے اپنے بچے کنٹرول نہیں ہوتے اور تنقید دوسروں پہ جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں کمیاں ہوں گی کوتایاں ہوں گی انہیں چھوڑو اپنی فکر کرو دیکھو کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کمایا اور کیا کچھ بنایا ہے دنیا کے لیے تو ہم نے بڑا کچھ جمع کیا بڑا کچھ بنایا بہت کچھ دنیا کے بینکوں میں جمع کیا ہے آخرت کے بینک میں کیا کچھ جمع کروایا ہے وہ اپنی فکر کرنے سے احساس ہوگا کسی اور کی فکر کرنے سے نہیں بلطن درنخم مار سکتا تھا کلیغ ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے دنیا کے مستقبل کو جسے دبام اور قرار نہیں ہے اللہ مستقبل نہیں مانتے مستقبل کیا ہے آخرت کل تمہارا تمہاری آخرت ہے بل تند اور نقص ماں ہماری کیفیتیں ہماری حالتیں ولح قابل رحم ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اپنے آپ کو خود دوسروں کو تو دیتے ہی دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے ہم نے وہ جی آج کے دورے چینا بھی کر لیے تھے بڑا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہ آج کے دور میں اتنا بھی کر لے تو بہت نہ جانے کی حدیث کا مخہوم ہے یا کس آیت کا سلیمہ ہے اگر اللہ سبحانہ ہوا تو نے پوائنٹ آؤٹ کر کے پوچھ لیا کہ میں نے تجھے یہ کام کرنے کا کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا میں نے تجھے اس کام سے روکا تھا تو نے یہ کیوں کیا اللہ کو کیا جواب دے اپنے آپ کو تو ٹک تسلیاں دیتے ہیں صاحب کو ادھر بہانے ٹیلے پیش کر کے چپ کروا دیتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے اللہ کو کیا جواب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من پھر اسی باپ دیگار با جس کے اللہ نے اس کا سوال کر لیا وہ پھر اللہ کے آغاز سے نہیں بچ پائے گا دیکھیں کہ آخرت کے لیے آگے کیا اسٹارٹ کیا ہے کیا بھیجا ہے یہ سارا کچھ جو دنیا میں کماتے اور بناتے ہیں یہی پہ رہ جانا ہے ہم سے پہلے بڑے بڑے تھے نامی گرامی سب خاک ہوئے مٹی میں ملے ان کی ساری کمائی ان کے وارثوں نے تقسیم کی آج وہ ان کے مالک کل ہم نہیں ہوں گے ہمارے باپ کی نسلیں ہمارے کام وہی آنا ہے جو ہم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا یا اللہ تم لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت ہر وقت اپنی حالت اور کیفیت اسلام والی ایمان والی بنا کر رمضان کے بعد باقی گیارہ مہینے گزارنے کے لیے جو منصوبہ بندی کرنی ہے اس میں یہ بھی سوچنا کہ ان گیارہ مہینوں میں سے کبھی اگر میری موت آ گئی تو میں کیا کروں گا میرا لباس میرا چہرہ میری ایجامت میرے گھر کی عورتوں کا پردہ میرے گھر میں رہن سہن کا انداز میرا کاروبار کیا یہ سارا ایسا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحمتہ جس گھر میں تصویر ہو کتا ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے کتے بھی لوگوں نے شوقیاں پالے ہوئے ہیں لیکن شوقیاں تصویروں کی تو بھرمار ہے ہر کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے آئی فون ہے سیلفیاں کھینچی جا رہی ہیں تصویروں پہ تصویریں اتاری جا رہی ہیں گھر بھرا ہوا تصویروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کی رقص کیا ہے پھر رونا روتے ہیں اولاد خراب ہے بگڑ گئی ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کو آنے سے ہم نے خود اپنے ہاتھوں روک رکھا گھر میں ٹیلی ویژن چلے گا ویڈیوز دیکھی جائیں گی تصویریں بنائی کھینچی جائیں گی میوزک کی آوازیں آئیں گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے آئے اور تو اور اب اللہ کے گھر مساجد محفوظ نہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جیب میں موبائل ہے اور اس پر میوزک لگا ہوا ہے رنگ ٹون میسج ٹون جب جی چاہتا ہے بج پڑتا ہے وہ موبائلوں کو بند کرنے کے لیے مساجد والوں نے یہ جیمر لگا کے کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن شیطان ہے بڑا سادشی ہے بڑا سادشی ہے اس نے اس طرح کی ٹلیاں لگا دی ہیں پہلے اقامت کی آواز پہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اب گھڑی کی ٹون پہ کھڑے ہوتے ہیں صاحب ملائی کا تو رفقہ میں رخ کا سن فی ہاں سن اور کل. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جہاں گھنٹی ہو یا کتا ہو پہلے وہ کلاک ہوتے تھے ٹن ٹن ٹن تن, تن بجنے والے ہر گھنٹے کے بعد اب یہ آ گئی مساجد میں آب ہیں وہ ٹو ٹوں کی آواز پہ اران ہوتی ہے ٹون کی آواز پہ ہی جماعت ہوتی ہے بی اس کی باندھ کی جا سکتی ہے سہولت ہے نہیں کرتے اجی پتا ہی نہیں چلتا جی ٹین کا اچھا جب یہ نہیں تھی پھر پتا چلتا تھا رو دل کو کے پیٹوں جگر کو میں مک میں ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں ایک ایک کام ایک, ایک کام الٹی راہ پہ الٹی جگہ پہ سر سے پاؤں تک سارا سراپا صرف ایک نظر اپنے آپ پہ ڈالتے جائیں اور پھر یہ احکامات کو دماغ میں گھماتے جائیں دیکھنا اپنا مقام خود پتہ چلے گا کمائی بڑی ہے بینک بیلنس بہت ہے انکم بڑی ہے لیکن تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا نہیں ٹراؤزر شرٹ پینٹ شرٹ ٹائٹ تنگ جس سے کولے حرکت کرتے نظر آئے ننگے ہیں ننگے اللہ نے ان کو ننگا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہنہ قرار دیا کاسیات انہاریات لباس پہننے کے باوجود برہنہ ڈھائی بالیس کی شرط جو سیدے میں جاتے ہی کمر ننگی کر دے اور وہ بھی جسم کے ساتھ ٹائٹ اسکن ٹائٹ فٹنگ نظر آئے یہ جسم کو چھپانا نہیں جسم کی نمائش کرنا چاہتے ہیں کپڑا جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے خدو خال چھپے یہ پہنتے ہیں پہن نمایاں کرنے کے لیے سب کو نظر شلوار کمیز تو اس کا بھی کمال حال ہے لنڈی لنڈی اونچی اونچی کمیزیں فٹنگ والی پیٹ جکڑا ہوا کولے پیچھے سے جکڑے ہوئے اور جب سجدے میں جاتا ہے سارا لاہور پچھاور نظر آتا ہے کیوں کمیز ہی لڈی سی چھوٹی سی سلوائی کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے عورتیں تو وہ سبحان اللہ بیٹے کی خرید کے لائی ہوئی سبزی اس کے ناک پہ نہیں چڑھتی خامد کا لایا جوتا اس کو پسند نہیں آتا باپ کا لیا ہوا سوٹ اس کو وہ سیدھا اور فرسودہ اور پرانا لگتا ہے ہی گزر گیا ہے رواج ہی ختم ہو گیا ہے خود بازار جانا ہے اپنی پسند کا لے کے آنا اور پھر بازار جاتی ہیں تو وہاں لفمگے تو ہوتے ہی ہیں وہ چھیر چھاڑ سے کدھر باہر آتے ہیں پکر نفی بجو سی اللہ نے حکم اسی لیے دیا اپنے گھروں میں ٹکی رہو تمہیں سارا کچھ تمہارے گھر میں آ کے ملے گا لیکن نہیں گھر سے باہر نکلنا ہے حالت بڑی عجیب بازار جانا ہے تیار ہو کے بند سمر کے ولا تبر رجنا تبر اللہ نے منع کیا ولا تبر رجنا تبر رجر جاہلی پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار بدوں کے سامنے نہ دکھاتی پھر وہ بازار جاتے ہوئے انگوٹھیاں پہننا اور چوڑیاں اور کڑے پہننے کی کیا بچت ہے یہ تو خامد کے لیے گھر میں پہننے کے لیے ہے بدار کس کو دکھانا ہے اوپر سے ابایا برقع وہ ایسا چینسی کہ وہ نیچے والے کپڑوں سے زیادہ خوبصورت یہ پردہ نہیں ہے مذاق ہے شریعت کا اور پھر پسند بھی بڑی عجیب جوتا وہ لینا ہے جس کے پہن جس کو پہن کے چلتے ہوئے پتا چلے پوری گلی میں سے کوئی بلا گزر رہی ہے ہیل والا آواز والا ٹھپ ٹھپ ٹھپ ٹھڑپ اللہ نے کہا بولا گری پنجو ہند لیتے ہن اپنے پاؤں زور سے زمین پہ نہ مارے عورتیں کہیں ان کی پوشیدہ زینت ظاہر نہ ہو جائے تو یہ جوتا ہی ایسا پسند کرتی ہیں جو پورے راستے میں شور کرے صحیح مسلم کے اندر عزیز ہے ایک فائشہ عورت تھی بنی اسرائیل کی وہ ہیل والی ایڑی والی جوتی پہنتی تھی اس نے ایجاد کی ہے یہ ایڑی والی جوتی شریف زادیوں کا کام نہیں ہے ایڑیوں والی یوتیا پر اور لباس ان کے بھی تنگ ٹائٹ چھاتیاں نمایاں ہس دھڑکتے نظر آئیں وہ عبایا بھی اتنے تنگ کہ اس سے بھی چلتی پھرتی سارا کچھ دکھاتی نظر آتی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں نماز شرابی ادا کرنے کے لیے لیا اچھا یا آمد الجبار اے جبار کی لونی یعنی اللہ کی بندی کیا تو مسجد جانے کا ارادہ کرتی ہے کہتی ہاں فرمایا یہ اپنے سے دھو خوشبو کو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ممرات تو من فمرت من قدع با دیا کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے بازار میں مردوں غیر محرموں کی مجلس کے پاس سے گزرے غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرے اور ان کو اس عورت کی خوشبو ان کے نتنوں کو مرکر کرے فہیا کذا بدا وہ ایسی ویسی یعنی زانیہ ہے ہاں عورت خوشبو کا استعمال کرے بلکہ ضرور کرے لیکن گھر میں باہر نکلتے ہوئے نہیں یہ گھر کا کام لیکن گھر میں پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے کپڑوں سے اور باہر نکلتی ہے تو خوشبو کے فبو کے اڑ رہے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوار کا الٹی کیوں کا بہتی رمضان لعلکم تم تاکہ تم ڈرو بچو اللہ کے علام سے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا کرو کیا تربیت کی ہے رمضان نے کیا سکھایا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت جو سنی ہے اس نے ہاں وقت ہے وقت ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا اپنی اصلاح کرنے کا دوسروں کی فکر چھوڑیں اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا ہوں میں ایسا بن جاؤں کہ میرا رب مجھ پہ رازی ہو جائے بس مجھے اپنی فکر کرنی ہر ایک منفوسہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو ایمان ایمان کے تقاضے اسلام اسلام کے تقاضے قرآن کے احکام نبی کی سنتیں نبی کے فرامین اس کے احکام میں مسلمان ہوں یہ سارے میرے لیے ہیں ان میں سے کوئی ایک حکم بھی چھوڑنے کے لائق نہیں میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری ثقافت میرا کلچر میری تہذیب و تمدن یہ امپورٹڈ ہو یہود و نسارہ سے مسجد میں آ کے دو چار نمازیں پڑھ لوں سال میں ایک آدھ مرتبہ قرآن پڑھ لوں میں پکا مسلمان ہوں نہیں یہ اسلام نہیں ہے ایک کامل مکمل دین ہے پورا زندگی کا نظام ہے حیات ہے یہ پل پل بندے کی رہنمائی کرتا ہے کہیں کسی موقع بندے کو بے یار وددگار نہیں چھوڑتا شاہ رمضان اللہ قرآن من ول والفرقان یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے بھائی کے نام سے منل ہدایت کی وعدے دلیلے اس میں موجود لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں اس کو اپنایا ہی نہیں اس کو بس مقدس کتاب ہے ہاتھ نہ لگانا اپنی فکر کریں اپنی اصلاح کریں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے اللہ کو جواب دینا ہے وہ عمان <الْمَعْوَى> جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات سے روکے رکھا میرا دل یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے جو مرضی کرے گئے لیکن اللہ کا کیا حکم ہے یہ پہلے دیکھو اللہ کے حکم کے آگے ساری خواہشیں قربان کرو پھر جنت جنت ٹھیکانا بنے گی اگر نہ خواہشات کے پیچھے چلتے چلے جاؤ گے تو پھر لڑکتے پھسلتے اور دھنستے چلے جاؤ گے گناہوں کی دل ہر مسلمان آدمی اس کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے ماتحت لوگوں کو سیدھا کرنا دین پہ چلانا کل حکم رائ وہ کل مسونتی ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے تم سے تمہارے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تمہارے ماں تحت لوگوں کے بارے میں بھی تم سے سوال اسلام کو اپنائیے ایمان کو اپنائیے ایمان والے اعمال کریں اسلام والے اعمال کریں اور پھر جو عمل کیے ہیں انہیں بچا کے بھی رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہاری ساری کمائی پہ پانی پھیر جائے جو عمل کیا ہے نیکی کی ہے اسے بچا کے بھی رکھیں وگرنا اعمال نیکیاں بڑی تیزی کے ساتھ ضائع ہو جاتی بڑی تیزی کے ساتھ ایک ریاکاری ایک ریاکاری بندے کی زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے راتے سب سے پہلے جہنم کو جس کے ساتھ بڑکایا جائے گا وہ شہید ہوگا ریاکار پھر جہنم میں ڈالا جائے گا عالم ریاکار کار پھر جہنم میں ڈالا جائے گا سخی ریا کار اس لیے سالی اکالا جری ان تاکہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے عالم نے دین پڑھا پڑھایا اس لیے لوگ کہیں بڑا عالم ہے بڑا کاری ہے سخی نے صحابت کی اس لیے تاکہ لوگ کہیں ہوا جو بعد ان بڑا سخی ہے اللہ فرمین کے فقر کی تم نے جس مقصد کے لیے کام کیا تھا دنیا میں وہ ہو گیا تھا امی ابھی ہی سہے گا آلہ رچھی منہ کے بل گسیٹ کے جہنم کتنے بڑے بڑے عمل ہیں اپنی زندگی کو قربان کر دینا شہادت کتنا بڑا حضر ہے ریا کاری آئی ضائع علم دین سیکھنا سکھانا لوگوں کو بتانا اصلاح کرنا اتنا بڑا عمل ہے ریا آئی خطب صحاوت بہت بڑا عمل ہے بڑا اجر ہے لیکن ریا کاری آ گئی جہنم میں لے جانے کا باعث کرتے ہیں ان واقع مافاف علیہ اشر کل اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جن جن چیزوں کا تمہارے بارے میں خوف ہے ان میں سے سب سے خوفناک چیز ہے چھوٹا شرک شرک اصغر اریا ار ریا کاری دکھلاوا شیطان عمل کے بعد عمل کے بعد بھی دل میں ریا پیدا کرتا ہے ایسے وسوسے خیالات اس کی طرف سے آئے فوراً جھٹکے اور پڑے تمہارے عمل کو برباد نہ کر دے نیکی میں اصل نیکی میں اصل عبادت میں اصل اخصا ہے پوشیدگی کس کو چھپایا جائے کچھ عبادات ایسی ہیں جو اجتماعی ہیں نماز با جماعت ہے حج با جماعت ہے کچھ عبادات اجتماعی ہیں لازم ہے ان کے لیے اجتماعیت لیکن جتنی اجتماعیت ہے اتنا کافی ہے اس کے علاوہ باقی سب پوشیدہ جس قدر اس کو پوشیدہ کریں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے تاکہ ریا نہ آئے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ حاصل ہو جائے اور اگر اللہ ہی راضی نہ ہوا تو ان عمر بھر کی محنتوں کا کوئی فائدہ نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توقی سے کم آ گئی ہے لوکی تا چاہتے اسلے لے میں